تین سو اڑتیس فاجلوا قول الناهكين ان من الولايات ان تفرط في باب الحاجة ولا حاجة هنا للانجام الشمطي ان أن الولاية ابي طلب تفرق في خلاف الخيار والجد ليس في معناه فلا كل ما ن ولا يلعب به قلنا لا بل وهو وافق للقياس بان الولاء يتضمن المصالح ولا تتفرط ولا تتبطر الا بما ما تقتضي ولا يتقيق الكف في كل تمام ساكن من الولايه في حاله الشغره احراضا للكف وَلِنُ قُلِ شَعْفِرِي رَيْمَهُ اللَّهِ أن النظر لا يتم بالتخزيز إلى غير الأبي بالجد لقصول شفقته وضع ضرابته ولماذا لا يملك التصرف في المال مع أنه أدى عصبة لأن لا يملك التصرف في النفس وإنه أعلى وأولى وَلَمَا أن القرابة داعية إلى النظر كما في الأبي بالجد وما فيه من القصول أظهرناه في سبب هداية الإسلام بخلاف التصرف في المال لأنه يتجرر فلا يمكن تتاروط الخلل فلا تفيد الزلاية إلا هو زيمة ومع القصول لا يثبت زلاية الإنسان وإن قوله في المسأل الثانية أن الثيابة تسبب لخلوص الرأي لمزيد الممارة صديقا فأدأنا الحكم عليه تيشيرا ولما ذكرنا من تحقق الحاجة ونفور شقة ولا ممارة تتحديث الرأي بدور الشامة أي داروا على الصدر ثم الذي يؤيد كلامنا ترکیب خلافہ دیکھ لیجیے اور پھر مختصر طور پہ اس کو دیکھنے بٹھا دیجیے کہ میں نے سرجمہ वो ये जो निकान सवेड़ वर सवेड़ थी। निकान और यदि जो निका सवेरी बच सभी जीतने किलो निकाल से जीव सभी और सभी और सवेरा का निकाह यानी सभी बच्चे बच्चा और सवेरा बच्ची का निकाह जायज नहीं है शर्त के बली ने उनका निकाह किया हो सवेरा बा है जो بھی اندر ولایات امام مالک غریبی کی کی ہے کہ آزاد عورت پر ولایات ضرورت کے اعتبار ثابت ہے جی. اور یہاں ضرورت جو ہے وہ معذروم ہے خواہش نہ ہونے کی وجہ سے سویرا جی. کے اندر خلاف جی. البتہ باپ کی ودایت جو ہے وہ خلاف نت سے ثابت ہے منجل مانا ہے اور دادا جو ہے وہ باپ کے اس معنیٰ میں نہیں شفقت مانا ہے خلا کو دی اس لیے دادا کو باپ کے ساتھ ماحول نہیں کیا جائے گا جا، نہیں لگایا جائے گا مواقع ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ یہ تو قیاض کے مواقع میں اس لیے نکاح و ہفتے مفادات پر مصالح پر مشتمل ہوتا ہے اور آج ایسے ہوتا ہے کہ یہ مصالح دو ام پلا کے مادہ ہی حاصل ہوتے ہیں جی؟ ولا یہ تاقت زمانے اور ہر زمانے میں برابری نہیں ملتی ہم پل ہم مصباح دونوں کا ہونا نہیں ملتا ایسا نہیں ہوتا ہر زمانے میں ایسا نہیں ہوتا لہذا حفاظت خاطر ہم نے حال کے فکر میں ولایت کو ثابت کر دیا بس وہ شادی رہنا ہوگا میں شادی جو قول کی غریب ہی ہے کہ لا و تفریدی علاوہ کسی غیر میں شقت کی کمی اور قرابت کی دوری ہوتی ہے و اسی وجہ سے وہ غیر باپ اور دادا کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ المال کا مالک نہیں ہے اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا جبکہ مال کم درجے کا ہے تو وہ تصرکوں کے اعلیٰ درجے کی چیز ہے تصروں اور خراب شکت کی ہے اس کو چاہتی ہے جیسے کہ وہ باپ اور دادا نہیں ہوتی ہے اور غیر میں شفقت کی کمی اس کو الزام کر کے ہم ظاہر کریں گے الزام کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا مالی بنا اس نے کوئی حکم عصل کر دیا ہے تو اب اس کو اختیار نہیں رہتا سبیر یا سبھی کبھی سبیر یا کبیرا کو بس وہ نافذ ہو کے رہتا اسے ہے اس کے الزام ہوتے لازمی ہوتی ہے جس طرح کے باپ اور دادا وَقِنَا فِي الْمَالِ لِأَنَّهُ أَلَا يُمْكِنُ <الْجِمَةُ> کیونکہ وہ تو متقر ہوتا رہتا ہے لہذا اس میں کا تدارت ممکن نہیں ہے اس لیے ولایات فلمال میں ولاقتی ہے وہ لازم بن کر ہی مفید ہوایت کو تو ولازام ہو اور شکر کی کے ساتھ الزام ثاب نہیں درہ خوش سی عبارت ہے مطلب آسان ہے لیکن آگے آیوزہ کے اخبار جو ہے نا وہ ان کی الفاظ بڑا خوش قسم کے تو ذرا دماغ سے زور دینے کی ضرورت نہیں اس کو چند مرکے اوپر کے الفاظ میں یاد رکھنا نا وہ سمجھاتا ہوں ان شاء اللہ مضر کوئی نہیں پھر میں اگر دوسرے مسئلے میں فور کی دیا کہ اختیار سے پائے جانے کی وجہ سے ہونا رائے کے ختم ہونے کا سبب ہے لہذا ہمیں نے کے پیش نظر اسی پر حکم کا ہمارے بیان کر دی یعنی حادث کا ہونا اور شکت کا تعمیر ہونا اور خواہش کے بغیر کوئی بھی اختلاف یہ سے ختم ہونے کا سبب نہیں بنتا اس کو حکم کا مزاق فکر پر ہوگا یعنی کم عمری پر ہوگا. پھر ہماری بات کی میں اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے وہ یہ کہ نتا کے ہوتی ہے. ہے اور ولایت نکال میں ترتیب ترتیب وراثت کی طرح ہے اپربھ کی وجہ سے آباد محروم ہوتا ہے جب نکاح کر رہے ہیں تو جو والی بنتا ہے سرپرست بنتا ہے یہ ولاقت کن, کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ولاقت کا حق لوگوں کو ایک ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے یہ کا سبب کیا ہے کا سبب کیا ہے یہ دو مطلب ذکر کیے گئے پوری بھارت کے اندر کہ ولاقت کا حق ان کن لوگوں کو حاصل ہے نمبر ایک اور ولاقت جو ہے وہ دے رہی ہیں اگر کسی غیر کو بھی دے رہی ہیں اگر اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ دو مطلب جانتے ہیں یاد رکھیے گا احناف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر ولی کو ولایات کا حق حاصل ہے خاص وہ باپ ہو یا دادا ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ان کو ولاقت کا حق حاصل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کو ولاقت کا حق حاصل نہیں بس یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے اناط رحمتہ اللہ کے نزدیک باپ ہو یا دادا ہو یا کسی اور کو ولی مقرر کیا گیا ہو ان سب کو ولایت کا حق حاصل ہے مالک رحمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کو ودایت کا حق حاصل نہیں تا وہ دادا ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ ہو باپ کے علاوہ کسی اور میں حق نہیں مانتے امام شاخی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا ان دونوں کو ودایت کا حق حاصل ہے اس کے علاوہ کسی اور کسی کو نہیں یہ پہلا مسئلہ ہوگا اس کا خلاصہ بات اس میں یاد رکھنے کی ہے دوسرا مسئلہ ولایت کا سبب کیا ہے کا سبب یاد رکھیے گا اہنام کے نزدیک ولایت کا سبب جو ہے ثبوت یعنی کی سبوت ولاب کر رہی ہے تو اس کا سبب صغر ہے یعنی چھوٹا پن ہے لڑکی چھوٹی ہے بچہ چھوٹا ہے لڑکی چھوٹی ہے تو اس کی کم عمری اس کا صغر پن یہ ولایت کا سبب ہے کہ صغر پن کی وجہ سے وہ فیصلے نہیں کر سکتی اس کو معلوم نہیں ہے اس کے درقل کی کمی ہے شعور نہیں ہے تو اس وجہ سے سونپی جاتی ہے کہ باپ یا دادا یا کوئی اور اس کا بلی بندہ میں شاخ منترالی کے نزدیک رد کا سبق جو ہے وہ کمارا بند ہے جی ہاں بہرحال اس میں صرف آئما کے اپنے اپنے دلائل ہیں جو اوپر مسئلہ ذکر کیا گیا کہ ولایات کا حق کن لوگوں کو حاصل ہے اس میں ہم آپ سے اپنے بلائے ہیں امام والد رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں صرف باپ کے لیے حق ہے کسی اور کے لیے نہیں تو اس میں واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ اس سے بھی پکڑتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت جی کے اکثر رضی اللہ صحا نے چھ سال کی عمر میں یعنی سے بات طے ہو چکی تھی رضی اللہ کا فرمایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا تھا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو باپ کے علاوہ کسی اور کو سویرات ولایات حاصل نہیں ہے اور امام شاطی رحمت نے فرماتے ہیں کہ ولایات کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ شطپت پر ہے اور باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیامیں شسپت محبت وغیرہ یہ کم ہوتی ہے لہٰذا کسی اور کو یہ حق نہیں دے سکتے کیونکہ باپ اور دادا ہی ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے مختلف ہوتے ہیں وہی وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کون اس کے لیے اچھا ہے تو اس کے علاوہ ہم کسی اور کو بلی منتقل نہیں کر سکتے لیکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ دیکھو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ اور دادا میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیس زیادہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے کسی ہوتے ہیں اور انہیں کے جاننے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ دھما ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جانتے ہیں ان کو ہر بندے کا پتا ہوتا ہے ان کے پاس زیادہ تو اگر کوئی ہم پل نظر آ جائے باپ دادا کے علاوہ کوئی اور سرپرست بنایا جائے نکال کر دیتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو اس ولی کو حق کے گرایت حاصل ہوگا اور اس کا کیا گیا آ کر بھی نافذ ہو جائے گا کیونکہ ہر زمانے میں اس کا مل جانا برابری کا مل جانا یہ ایک مشکل کا عمل ہے اس لیے اگر کسی اور सभी नाता निका कर दिया तो वो निकाह नाफिज हो जाए का जाएगा जायज हो जाएगा तो ये इस सारी बहस का हल्का फुल्का सा खुलासा है इसमें कोई और बात नहीं अगला मसला देखिए فإن زوجهما الأب والجد يعني صغير مثل صغيره فلا خير نذبا وطدموا فيما لأنهما كامل الرأي ومواك الشفاه في فيلزم الناظر المواظب مباشرهما كما اذا باشرهم برضاهما بعد البلوغ فهن زبجما فيقول ابي الجد فليكن واحد منهما خيارا بنبلا ان شاء قام للمثالين ان شاء فقط مقال خیال علامہ دیکھیے یہ مطلب کہ اگر صحیح یعنی چھوٹے بچی یا چھوٹے بچے کا نکاح باپ اور دادا نے کروایا ہے فلاح خیال اللہ دادا کو تو بالوں ہونے کے بعد اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نکاح کو پھنس کر دکھے ایسا نہیں کر سکتے نکاح کو پھنس نہیں کر سکتے بلکہ باپ اور دادا نے جو کروا کمال شخص اور محبت کا خیال رکھتے ہوئے دکھ کا خیال رکھتے ہوئے تب ان دونوں کو بڑے ہو کر بھی بالی ہونے کے بعد بھی نکاح فصل کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ اللہ کامل لیے کہ باپ اور دادا کی جو شخص ہے محبت ہے وہ کامل ہے ان کی رائے بھی کامل ہے کمان بولو کی یہ نکاح ایسے ہی ہو گیا باپ اور دادا نے جو کروایا گویا کہ ان دونوں نے بالغ ہونے کے بعد خود سے نکاح کیا ہے اور جب بالغ ہونے کے بعد مرد و عورت آپس میں نکاح کر لیں تو وہ نکاح ناصل ہو جاتا ہے اور اگر باپ و دادا کی علاوہ نکاح کروایا ہے اس طرح چھوٹے بچے چھوٹی بچی کا تو پھر ان کو بار ہونے کے بعد مکمل اختیار ہے انشاء شاء القامہ نکاحی اگر چاہے تو نکاح پہ قائم رہے نکاح کو برقرار رکھیں وہ ان شاء اللہ اور چاہے تو اس کو فضا کر دے اختیاروں کو محمد الرحملہ اور اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے باپ اور دادا پر کیا کرتے ہوئے اس طرح باپ اور دادا اگر نیتا ناسن کرتے ان کو خیال نہیں رہتا اس طرح یہاں بھی ان کو بڑھائی گونے کے بعد خیال نہیں رہے گا اختیار نہیں ہے ان کا ماننا فراوت اپنی آپ اس کا کل اور سرکار کی دلیل لی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو قرابت ہے باپ اور دادا کی لاز اگر بھائی لکھا کر دے تو بھائی کی جو کراس ہے ناپ لکھا یہ کمزور ہے کیونکہ بھائی کی سوچ وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں باپ اور دادا بھی پہنچتی ہے جی ہاں نقصان جو قصور نقصان یہ نقص جو ہے یہ شفقت کی کمی بتلاتا ہے مقاصدی تو خلن واقع ہو جائے گا مقاصد کے اندر وقت داروں کو ممکن خیال کی اتردارش تبھی ممکن ہوگا جب واضح ہونے کے بعد ان کو اختیار دیا جائے وہ اطلاق الجوابی اور جواب کا مطلب ہونا بات ہو علاوہ کے علاوہ جواب ماں اور قاضی دونوں کو شامل ہے تحریر روایتی و نقصانی خلافت یہی اس مسئلے کا یہ ہوا کہ اگر ماں چھوٹے بچے چھوٹی بچی کا نکاح کرتی ہے یا قاضی چھوٹے بچے بچی کا نکاح کر دیتی ہے اور پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو حضرت کر فین رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فرماتی کو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ نکاح کو قائم کریں یا نکاح کو کر دیں ان کا اختیار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اور قاضی ان دونوں کے اندر ایک ایک چیز کی کمی ہے ماں کے اندر رائے کی کمی ہے اور قاضی کے اندر شکر کی کمی ہے تو جب یہ کمی پائی گئی کیونکہ باپ اور دادا نے یہ کمی بھرپور ہوتی ہے اس لیے ان کا نکاح ناصل ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتے اور اس کے بچوں کی کمی پائی جا رہی ہے ایک ایک چیز کی یہ اگر نکاح کرواتی ہیں تو بالغ ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں کو اختیار ہوگا کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں یہ ایک مطلب میں جانا چلو تعالیٰ نے میں قید چاہیے کچھ چیز پہ کرنے کی تو ٹھیک